اللہ چندہ گل آئی اصول شریعت تو مراد لین محکمات شریعا بس ایجے محکمہ شریف بس وہ قائد متعلق ٹھیک